رات میں ناخن تراشنے کی کوئی ممانعت ہے ایسی کوئی ممانع نظر سے نہیں گزری رات میں ناخن تراش سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے واللہ تعالی عالم